اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر اسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا